ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قریب ان اللہ معاف کرے گا کیوں ان کا یہ فکر ہے کہ ہم بڑے بزرگوں کے اولاد ہے ہم سید جس طرح سید ہمارے یہاں آسان مسئلہ یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ شاہ ہے یہ سید ہے ہو گیا بھائی اس کا کام بس لوگ ویسے اس کے ہاتھ پاؤں چمیں گے اور پھر ان کا کام دیکھو پھر ان کی ہر ایک حرام کام میں وہ گس جائیں گے اور حرامی پن کا ہر راستہ اختیار کرتے ہیں بھائی کیوں شاہ صاحب ہے وہ سید ہے ان کے لیے الاؤ ہاں جب پکڑا جاتے ہیں تو کوتے جالی نکلا ارے پہلے سے وہ جالی تھا لیکن تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا فرمایا کتاب کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ وادہ کتاب کا اللہ یقول کہیں گے اللّہ اللہ پر اللہ حق مگر حق ارے ان کو تو یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب کو بیان کریں گے حق کے درس دیں گے وہ درسو معافی اور پڑھ لیا تھا انہوں نے جو کچھ اس میں تھا حالانکہ وہ اس کے معلمین تھے جاننے والے تھے کتاب کو سمجھنا جاننا اس کے باوجود اس سے ایراض کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ان کا مقام کچھ اور ہے جو لوگ قرآن کو پڑھ لیتے سمجھ لیتے پھر اس پر عمل نہیں کر لیتے ان کا مقام ان سے بدتر ہے یہاں پر وہ وہ درسوما ہیں انہوں نے پڑھ لیا تھا جو کچھ اس کتاب میں موجود تھا وقت -اخرت آخرت کا گھر خیر ان بہتر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا تم عقل حاصل نہیں کرتے ہو یہ آیا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اخرت کے کام کے لئے لگے ہوئے ہیں یہ آقل ہیں اور جو لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دور رگا رہے ہیں اللہ کی نزدیک لا یاقلون ہے وہ بے آقل ہو گئے واللزینہ وہ لوگ جو مصففون بالکتاب جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کتاب کو واقعہ مصولات نماز قائم کرتے ہیں اِنَّا لَا نُزِعَوْ يَقِنَنْ ہم نہیں زائے کریں گے عجر المصلحین عجر اصلا کرنے والوں کا قرآن کو عملی طور پر اپنا لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے بڑے اعمال میں سے مشہور عمل اس نماز کا ذکر کیا یہ نماز ایسا عمل ہے جو مومن کے ساتھ ہر وقت ظاہر رہتا ہے دن میں پانچ مرتبہ فرض نوافل کے تعداد کوئی نہیں جتنا پڑھ سکتے ہو ہر وقت پڑھو صرف اوقات مکروہ کے علاوہ نفلی عبادات مسلسل فرمایا ہم مسلمین کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے واذ نتقن الجبل اذن اٹھایا نے ہم نے پہاڑ کو فوقہم ان جبر ک ان ذلۃ گویا کہ وہ صاحبان ہیں وہ ظن نور گمان کیا ان وہ اخرون بهم یقینا وہ گرنے والا ہے ان پر انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر آ گرے گا فرمایا خذو یا فرمایا قل نا خذو ہم نے کہا کہ پکڑو اس کو مات جو ہم نے تم کو دی ہے جو قوت قوت مضبوطی کے ساتھ اس کو تام لو اس سے مراد ہاتھوں سے پکڑنا نہیں یا عملی پکڑنا عمل میں لے آؤ وس کرو یا کرو معافی اللہ کم تکون جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ مانا تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کر لینا یہ ہے نجات کا رستہ جو اللہ رب العالمین نے اس اسیات میں بطور خلاصہ بیان کیا ہے یہ ہم سب کے لیے سب کے لیے قرآن کریم کا بھی ترتیب یہی ہے قانون یہی ہے فرمایا خزا ربار جبلیہ رب نے من بنی آدم, آدم, آدم علیہ السلام کے اولاد سے من ہو گواہ بنایا ان کو نفسوں پر نہیں ہو میں تمہارا کہا بلا ہاں نہیں شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں فرما القیامت قیامت یقین ہم ان سے بے خبر ہے غافل ہے تقولو یا تم یہ کہ آفا ہونا یقیناً شرک کیا تھا ہمارے بڑوں نے من قبل وہ کننا ضروریت اور ہم تھے ان کے اولاد من بعد ہم الگ کرتا ہے بما فالمبت وہ جو عمل کیا تھا گمراہ لوگوں نے باطل لوگوں نے جو عمل کیا تھا ہمیں اور لوگوں کے عقیدے نظریے پر پکڑتا ہے ہم تو کے تابے ان کے تابطل اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے آیاتوں کو تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں اس آیات کے بارے میں مختلف اخبار علماء کی ایک قول جیسا کہ شرح عقیدت عام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے آپ نے اس میں پڑھا ہوگا انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اور اس حدیث پر جس میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے سارے اس کے اولاد کو پیدا کیا لال باریک چھوٹے چھوٹے لال چونچوں کی صورت میں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے لیے عقل دیا اور پھر ان سے مخاطبہ خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے ایک قولیے یہ دوسرا قبول یہ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جو آدم علیہ السلام سے بچے پیدا ہونے والے تھے ان کو پیدا کیا پھر ان کے بچوں سے جو بچے پیدا ہونے والے تھے بتجریج قیامت تک باپ بیٹا باپ بیٹا اس ترتیب سے سب کو ایک دوسرے سے پیدا کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کلام کیا لیکن یہ جو پہلے والا قول میں نے بتایا اس کو ترجیح دی ہے علماء نے کہ اللہ نے آدم السلاۃسلام سے اس کی جتنی اولاد کی سب پیدا کیا باریک چونکیوں کی صورت میں اور ان سے مخاطبہ کر کے السط و بے رب اس کو ترجیح دی ہے یہ قرآن کریم میں وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیا ہے ایک وعدہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو اللہ نے صرف نبیوں سے لیا تھا وہی را قض اللہ ساقن نبی علما من کتابیں وحکمہ تم مجم رسول الم لما الما محکم صرت علمران میں اور ایک وعدہ یہ ہے جو ساری انسانیت سے ہے اور یہ عقیدے کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وعدہ تم سے اس لیے لیا کہ کہیں تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہہ دے قیامت کے دن کہ ہمیں تو تیرے توحید کا علم ہی نہیں تھا ان نہ کنہ نہ تو تیرے توحید سے غفلت کی معلوم ہی نہیں تھا یا تم یہ کہو کہ ان نہ معاشرہ کننا ضروری ہے ہمارے بڑوں نے شیرک کیا تھا اور ہم تو اپنے بڑوں کے پیروکار تھے افتح بنا فعل تو ان کے عمل انہوں نے ہماری بنیاد ڈال دی انہی بنیادوں پر ہم چلتے رہے تو ان کے اس بنیاد پر جب ہم چلے تو اہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے یہ تو ان کے عمل سے ہمارے ہلاکت ہو جائے گی یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں رہے گا اللہ فرماتے ہیں اس حوضر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تم سب کے روحوں کو پیدا کر دیا اور پھر تم سب سے یہ اعلان یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں الہ میرے علاوہ کوئی اور ہے اور تم سب نے قرار کیا کہ نہیں تو ہی الہ ہے تو ہی معبود برحق فرمایا ہوا قدال کا نفس فل اسی طرح تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں آیاتوں کو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے آیتوں کو تفصیل سے بیان کرنا فائدہ کیا ہے تا کہ یہ لوگ حق کی طرف رجوع کریں مقصود اس میں یہ تلاوت کرون پر نب الدی خبر اس شخص کے آتے نہ ہو جس کو ہم نے دیا تھا آیات نا اپنے آیتوں میں سے یہ بھی بنی اسرائیل کی اپنے برتری بیان کرنے کے رد میں کہ انہوں نے برتری بیان کی ہم بڑے لوگ ہیں اللہ سبحان تعالی نے ان کے ایک مولوی کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے مفسرین نے بلعام بن باورا اس کا نام تھا بلعام ابن باورا بہت بڑا مولوی تھا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور, اور نے لکھا ہے کہ بارہ ہزار طلباء اس کی درس میں بیٹھتے تھے لیکن ایک بادشاہ نے مالدار آدمی نے آ کے اس کو مال کے لالچ میں ہلایا علیہ السلام کی مخالفت پر اس کو عبارہ مال اور دولت کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی یہاں اللہ رب العالمین نے اس کی تجلیل کی اس زمانے میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا تھا کیونکہ نبی کے کی مقابلے میں جو آتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے قباحتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑے بزرگ کہتے ہو جبکہ تمہارے علماء کو اللہ رب العالمین نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کماسل قلم کتا قرار دیا ہے تم کیسا کہتے ہو کہ ہم بڑے بزرگ ہیں تو اللہ رب العالمین نے بطور عبرت ان کے سامنے ان کا واقعہ سنایا اور قرآن کریم کے واقعات وہ کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہوتے سب کے لیے ہوتے فرمایا وت لو علیہ اللہ دیات نوایات نام تلاوت کرو ان پر خبر اس شخص کی جس کو ہم نے آیتیں دی تھی فنسل امینا پس وہ نکل گیا ان ہاتھوں سے انسلاخ کہتے ہیں نا کسی سے پورا چمڑا اتارنا انسلاخ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں دیہاتوں میں ایسا ہوتے ہیں سانپ ہے نا سامپ یہ سانپ اپنا پورا چمڑا چھوڑ کر اس سے نکل جاتا ہے اس کے اوپر سال میں ایک دفعہ نیا چمڑا آتا ہے تو اس کو بھی انصلاخ کہتے ہیں پورا چمڑا کھال اتر جانا تو چونکہ یہ مولوی صاحب اپنے کھال سے نکل گیا اور آن اور سنت کوئی بھی مولوی چھوڑ کر اور اس پر تقوا پرزگاری زندگی چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھو کہ اس کا کال اتر گیا ہے اندر سے وہ بےمان ہو چکا ہے پھر اور میں فن صلاح مینا پت باہ شیتان لگ گیا اس کے پیچھے شیطان من پکان پھنسو گیا وہ گمراہوں میں سے ولو اگر ہم چاہتے ہو تو ہم ان کو بلند کرتے بہاں اس کے ساتھ کس کے ساتھ آیتوں کے ساتھ اخلاق لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف زمین کی طرف جھکنا جب کیا ہے دنیا کا مال دولت وہ تب آ پھر بھی اس نے اپنے خواہشات کی یہ دلیل ہے نا کہ علم کے کی دشمن کیا چیزیں ہیں علم کے دشمن مال دولت اور خواہش یہ علم کے دو بنیادی دشمن ہیں فرمائے زمین کی طرف جک گیا مانا مال دولت کی بچی گیا نمبر دو وہ تباہ ہوا ہو خواہشات کی پیروی کی ان دو چیزوں پر انسان کا علم برباد ہو جاتا ہے مسلح کماسل کل مثال اس کے مثل کتے کے ہیں انتخم ہی اگر آپ بوجھ ڈال دے اس کے اوپر تو وہتا ہے آو الحس یا چھوڑ دے اس کو تو تب بھی ہمتا ہے ذہنی کا مسل قوم الزین یہ مثال اس قوم کے ہیں کب دبو بھی آیا اتنا جنہوں نے فقص لایا ہمارے کو بیان کرے آپ واقعات کو لال لہوم شاید کہ وہ فکر کریں اس کے پھر علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں اس کتے کے مناسبت سے کہتے ہیں کتے کے اندر بازی فصلتے ہیں نا کہ وہ حلال گوشت کی طرف اتنا نہیں لپکتے جتنا کہ مردار پڑا ہوا ہو اس کا بدبو دور سے سونگتا ہوا جہاں پہنچ جاتے اس قسم کے مولوی جو اللہ کے دن سے ہٹ جاتے ہیں حلال ان کو اتنے نہیں اچھے لگتے جتنا گیارہویں ہو بارہویں ہو محرم کے ہو یہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں تو بارہویں کی پجاری ہوتے ہیں وہ گیارہویں کی پجاری ہوتے ہیں حرام چیزوں کے پیچھے وہ لپکتے ہیں ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ہم جنس کے پیچھے بونگتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے اس کے تمثیل دے دی بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو اپنے ہم جنسوں کے پیچھے بونگنے والا وہ علماء اب علماء اگرچہ وہ باطل پرست ہے ایک گروہ دوسرے کے پاس حق ہے لیکن یہ باطل پرست کم از کم اس کا تو لحاظ کرو کہ وہ عالم ہے عوام کے سامنے ان کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے لیکن باطل پرس مولوی اس کا اور کام نہیں ہوگا حق پرس علماء کے پیچھے وہ بونگتا رہے گا کم از کم ہم جنسی کے اعتبار سے وہ بھی عالم تم بھی عالم تمہیں بونگنے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ بونگتا رہے گا تو یہ بھی ان کی صفات میں سے ہے کہ کتے کو دیکھو تو ہم اپنے ہم جنس کے پیچھے بونگتے رہتے ہیں اور, اور ان کی خسرتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاک جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں کام اٹھا کر کے پیشاب کر جاتے ہیں تو یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی کتاب و سنت کے پاک عقائد نظریات ہوں وہاں اپنی زندگیاں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں شرک پھیلائے وہاں بدت پھیلائے جہاں ان کی دکانداریاں چلتی ہے تو چلتی ہے لیکن جہاں نہیں چلتی ہے وہاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے کتوں کے مانن کرار دیا جو اس کے اندر الحساس ہو زبان بار نکالنا اور یہ باز پیر اور مولوی باطل پرستی میں ان کی زبانیں ہر وقت بار ہوتی ہے باطل کے لیے وہ بونگتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت دیکھو اس اسپیکر ان کے کولے ہوں گے اور بونگتے رہیں گے یہ بونکنا ان کا عادت بن جاتا ہے تو یہ ایک الحساس کے یہ صفات ان میں پیدا ہو جاتے ہیں بونگتے رہنا میں بیان کرو ان کے واقعات کی سس کو تاکہ یہ فکر کرے سا قوم آیا بہت برا ہے مثال اس قوم کے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آئے ہم اور اپنے جانوں پر کامتے وہ ظلم کرتے انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ان کے ظلمیں وہ اپنے خلاف ان کا نتیجہ ان کے خلاف جا رہے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے میں یہ دل فول محتاط جس کو اللہ ہدایت دے وہی وہ ہدایت یافتہ ہے وہ مین دل جس کو اللہ گمراہ وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں نقصان میں وہی لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین سے بےگانے ہو جاتے ہیں وہ نقصان کے بہت بڑے مصیبت کو اٹھانے والے ہیں اور یہ ایسا نقصان ہے کہ معمولی نہیں ہے کا یہ بہت واضح جس کے نقصان میں کسی شخص کو شبہ نہیں ہوتے علی وَلَقَدْ نے پیدا کیا علی جہان جانم کے لیے کتھی من جننے والے بہت سارے انسانوں جنوں میں سے لہم کلو اللہ پہا ان کے دل ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اس کے ساتھ وَلَهُمْ ان کے انکیں تو ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان تو ہے لیکن اس کے ساتھ سنتے نہیں ہیں حق بات کو سننا فرمایا اللہ کا کلا نام ان کی مثال جانوروں کے ہیں چوپائیوں کی طرح ہے یہ بلحم ازل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اس سے زیادہ گمراہل یہ لوگ غافل ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال جانوروں کے ساتھ تسبیح دینے کے بعد بدتر قرار دیا بلحمد سے بدترائے یہ جو دنیا کے فوائد کی چیزیں ہیں یہ تو جانور بھی جانتے ہیں انسان بھی جانتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے ان امسا لوگوں یہ تمہارے طرح امتیں ہیں اور جو فائدے کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں تمہارے سمجھ میں ہے وہ ان کی بھی ہیں ان کے یہاں بھی جوڑے ہوتے ہیں تمہارے ہاں بھی جوڑے ہوتے ہیں یہ کوئی کمال تو نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچانو اللہ کی توحید کو پہچانو اللہ کے دین پر رہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت پر رہو یہ ہے کمال اس کمال کے لیے کوشش کرنی چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ بها يلحدون يلحدون <خخخ> <خخخ> <خخ> پہلے صورت میں فرمایا آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت مخلوق کو پیدا کیا انسانوں جنوں میں سے جن کے دل آنکھ کان تو ہے لیکن اس میں جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو دیا تھا وہ مقصد ضائع ہو گیا اور فکر دل میں نہیں کرتے ہیں عبرت کی نظر بصارت استعمال نہیں کرتے اللہ کے دن کو سمجھنے کے لیے کانوں سے اللہ کی حق باتوں کو سن کر دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں اور یہ غافل ہیں فرمایا اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں حسنا وہ نام جس میں ہر ایک کے اندر حسن موجود ہے جتنے بھی اللہ کے نام ہے وہ حسنا ہے اس کے معنی پر غور کرو تو اس کے اندر بہترین معنی موجود ہیں اور اللہ کے ذات کے عکاسی اس میں موجود ہیں فرنا فد او ہو اس اللہ سے مدد طلب کرو ان ناموں کے ساتھ فد اللہ تعالی کو ان ناموں کے ساتھ <coughs> اور یہ ہے وسیلہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا یہ ہے شرعی وسیلہ تمام انبیاء نے اللہ کو اللہ کے نام پیش کیا رب بنا رب بنا شراہی وسیلہ امام ابو نحفر احمد اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے پکارو کسی مردے کے ذات کو بطور وسیلہ پیش کرنا کسی غیب شخص کو بطور وسیلہ پیش کرنا اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے وزر الزینہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ہد النفی عصماعی جو کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں اللہ کے, اللہ کے ناموں میں اللہ کے ناموں میں الہاد کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یہ الہاد ہے اللہ کو اپنے طرف سے نام دینا یہ بھی الہاد ہے اللہ کے ناموں میں ایک نام نہیں ہے ہم خاں اللہ کے ناموں میں اس کو ڈالتے ہیں خدا خدا کرتے ہیں یہ بھی الہات کی ایک قسم ہے کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں فتح اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو تو ہمیں کیا ضرورت ہے جو اللہ کا نام نہیں ہے اس کو لے کر اللہ کو پکاریں نہ وہ اللہ کا ذکر میں کہیں استعمال ہوا ہے نہ اللہ کے تعریف کے طور پر کہیں آیا ہے اس کو ہم کیوں استعمال کریں فرمائے سعید جزو نما کا نام ان قریب سزا دیا جائے گا بدلہ دیا جائے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے وہ ممن خلقنا امت یا دونا بالحقل اور ان لوگوں میں سے جو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت یادونہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی ہی اور الی کے ساتھ عادل انصاف کرتی ہے وہ جماعت مانا ہمیشہ ایک جماعت ایسے دنیا میں ہیں جو عادل انصاف پر ان کی دعوت محیط ہے عادل انصاف کی دعوت دیتے ہیں اور سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ انسان اللہ کے توحید مانے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے توحید سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں وہ ام لی لم ان ہم <مَتِين> نے مولت دی ہے ان کو یقیناً ہمارا پکڑ انتہائی مضبوط ہے مانا یہ کہ جو لوگ اللہ کے توحید کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے بغاوت کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیوں چھوڑا ہے زمین کے پسٹ پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مولت دی ہے ہم نے معاف نہیں کیا ہے جب ہم پکڑنے پر آتے ہیں تو ہمارا پکڑ متین ہے ایسا عذاب دیتا ہوں لا بذاب احد ولا یوسف و احد ایسا عذاب کوئی نہیں دیتا ہے ایسا پکڑ کوئی نہیں کر سکتا ہے اولم اتفق کرو کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا ما ما من صاحب نہیں ہے ان کے سادے پر کوئی مجنونیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں ہے فکر نہیں کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنون نہیں ہے جنات واقعہ نہیں ہوئے ان پر انہ مبین نہیں ہے وہ مگر کلا ڈرانے والا اس کا کام کیا ہے اللہ کے دین کے ذریعے سے قرآن اور سنت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا خوف دلانا اولمجن ضرور کیا انہوں نے نہیں دیکھا پھر ملاقوت اس سماوات و آسمانوں زمینوں کے بادشاہت میں وَمَا خَلَقَ خلق اللہ اور وہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ملشے ان کسی بھی چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کیے ہیں چاہے آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو اور چاہے ان کے درمیان میں ہو یہ ان کے غور و فکر کی لی ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تصریفر رہا ہے وہ صحاب المسر بینا تل البا عقل والوں کی جس میں عبرت ہوتے ہیں وہ انحسا اور قریب ہے کہ, يَكُونَ شاید کہ قریب آ ہوں اس کا مدت ان کا مقرر مدت وقت جو ہے شاید وہ قریب آ پہنچا ہو بس کون سے حدیث کے ساتھ اس قرآن کے بعد یہ لائیں گے وہ قرآن کریم کو چھوڑ کر کون سی کتاب کو مانیں گے اس کے بعد کون سے حدیث کو مانیں گے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قرار دی ہے قرآن میں کئی مقامات پر. یہاں پر بھی فرمایا کہ اس کے بعد کون سے حدیث پر ایمان لائیں گے میں جسے اللہ گمراہ کر دے فلاح نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا وَا چھوڑ دیتا ہے ان کو فی تو مہون یا ان کے سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے باغی بندوں کو مہلت دے دیتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فتحنا علیہم ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے کیوں جب اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں تو اللہ مال دولت سے ہاتھ فراوانیاں کر دیتے ہیں یہاں تک کہ پھر اللہ ایک ہی دفعہ ان کو پکڑتا ہے یس سوال کرتے ہیں آپ زینسا قیامت کے بارے میں ایان نم کب قب واقع ہوگا وہ کل آپ فرما دیجیے علم میرے رب کے پاس ہے لائیو جلی نہیں ظاہر کرے گا اس کو وقت کو اللہ ہوا مگر وہ اللہ اس اللہ رب العالمین کے اس کے مت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کا علم کسی کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے اور انسانی صورت میں بیٹھ کر کچھ سوالات کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ متسا قیامت کب آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے مل مسولم جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے وہ مجھ سے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا ہوں کیونکہ وہی وہ لے کر میرے پاس آتا ہے انہوں نے کہا اچھا چلو قیامت کا علم تو نہیں ہے لیکن وہ اشرا اس کے علامات تو بتاؤ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ علامتیں بتائی اظہار بنیام جب دیکھو گے آپ کے غریب طبقے کے لوگ بڑے بڑے مالدار بن جائیں گے اور اظہار احتاط العمت اربت ہا کہ جب تم دیکھو گے کہ کوئی خاتون اپنے لیے مالک کو خود جنے گی مانا ماں کے اوپر بیٹا ایسا حکم چلائے گا جیسے کہ اس کی لونڈی ہے یہ علامتیں سامنے آ جائے گی اور غریب طبقے کے لوگ مالدار ہو جائیں گے کچھ علامتیں بیان کیے نبی علیہ سلاد والسلام نے لیکن قیامت کی حقیقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا یہاں اس لیے فرمائے لائف جلدی ہاں وقت ہا اللہ ہو سکول باری ہے وہ قیامت آسمانوں پر اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی باری ہے زمینوں پر بھی باری ہے لاتی گم اللہ بامتا نہیں آئے گا وہ تمہارے پاس مگر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کپڑا کھول رکھا ہے تھان کو کھولا ہے دوسرا شخص اس کپڑے کو ہاتھ میں لے کر چیک کرتا ہے ابھی انہوں نے وہ کپڑا لپیٹا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص نے نوالا اٹھایا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ نوالا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی مانا قیامت جب قائم ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کسی کو ڈیل نہیں دے گا وہ تو اچانک آ جائے گا ہاں علامات پہلے آ سکتے ہیں جس طرح علامات بہت سارے آ گئے ہیں چند بڑے علامتوں کے علاوہ باقی تمام علامتیں آ چکی ہیں ہے سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ اس کی مکمل تحقیق کر چکے ہیں گہرائی میں تحقیق کرنا کسی چیز کا اچھے طریقے سے تحقیق کر کے گہرائی میں معلوم کر کے اپنے پاس جمع کر لے اور میں کا انا کا گویا کہ آپ تحقیق کر چکے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے بارے میں جب کہ ایسا نہیں ہے نبی علیہ السلام کے پاس اس کا علم نہیں ہے کل آپ فرما دیجیے اللہ کے پاس ہے نا نا لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے اس کا علم اللہ کے پاس لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتے اب یہ ان لوگوں پر رد ہے جو یا تو قیامت کی منکر ہیں یا قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کا علم ہمارے نبی کے پاس ہے کہتے ماکان عما یقون کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے اللہ فرماتے یہ لوگ نہ سمجھے ان کے پاس علم نہیں ہے نبی کی شان کو نہیں سمجھتے یہ قُل آم فرما دیجئے نئے میں اختیار رکھتا ہوں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا اللہ ماشا اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کرو کہ نفع اور نقصان کے اختیارات میرے پاس نہیں ہے اپنے جان کے لیے اب لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو سب کچھ دے دیا ہے آپ نبی سے جو لینا ہے لے لو اللہ کے پاس باقی کچھ نہیں رہا جو گندے اشعار پڑے ہیں کہ اللہ کے وحدت میں اللہ کے پلے میں وحدت کی سیوا کیا ہے جو کچھ لینا ہے لے لے لے محمد سے یہ کفری اشعار ہے کفری اشعار یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما اعلان کرو کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں عائشہ رضی اللہ لڑا برماتی ہے صحیح بخاری کی ہے کہ ایک مہینے کا شروع ہو جانا ایک چاند کو ہم دیکھ لیتے پھر دوسرے چاند دیکھ لیتے مانا ایک مہینہ شروع ہو کر ختم ہو جاتا لیکن ہمارے گھر میں ہم چولے کو نہیں جلاتے اس لیے کہ پکانے کے لیے کوئی ہوتا نہیں اب جن کے پاس سب کچھ اختیارات ہیں وہ اپنے گھر والوں کو کھانے کو نہیں دیتے تو اس کو کیا کہیں گے نہ باللہ اللہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے ظلم کا پتوا لگاتے ہیں کہ اختیارات سب کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی اپنے اہل کو بھوکا رکھا ہوا کھلاتا نہیں ہے یہ تو ظلم ہو جائے گا جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنے احل کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہوں تو یہ کیسے مہربانی ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہے اور پھر اپنے اہل کو کانے کو نہیں دیتے چولہا نہیں جلتے ان کا جیسے کہ سی بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا نبی علیہ السلام کے نو کے نو گھروں میں پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کچھ کانا گھر سے جواب ملا نہیں ہے نو گھروں میں ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کانا نہیں ہے اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابی وہ اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے اس کانے کو لالٹین بجا کر اس مہمان کو کھلاتے ہیں اور پھر صورت حشر کے وہ آئے تھے کہ وہ سرون اعلیٰ ان آیتوں کے نظول ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں تو یہ کیا مانج ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے مہمان کو کانا نہیں کھلا سکتے اور امتی لوگ اٹھ کر کے اس کے بارے میں یہ خدا رکھتے ہیں کہ نبی کے پاس سب کچھ ہے یہ بڑا ظلم ہے اللہ فرماتے وہ لوگ ان تو کہہ دو کہ اگر میں ہوتا عالم الغیبا غیب کو جاننے والا لس اکثر تو من تو ضرور میں حاصل کر لیتا بلائیوں کو ومام سن یسو نہ پہنچتا مجھے کوئی تکلیف مجھے ذرا بھر بھی تکلیف نہ پہنچتا لیکن عہد میں دیکھو کتنا تکلیف اور جنگ احزاب میں دیکھو سارے مدینے کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے کتنا تکلیف نبی سلاط السلام کی اہلیہ امہات المومنین عائشہ پر تومت لگایا گیا ہے کتنا تکلیف ان تمام تکلیفوں سے میں کیسے بچ جاتا جب میرے پاس علم غیب ہوتا لیکن جب علم غیب نہیں ہے میرے پاس تو تب یہ ساری تکلیفیں مجھے پہنچ گئی ہے انعنا نہیں ہوں میں بشیر مگر ڈرانے والا خوشخبری دینے والا لکھوں میں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے مانا پوچھنے والا کہ اچھا آپ یہ بھی نہیں ہے آپ یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ, آپ ہے کون آپ کا منصب کیا ہے فرمائے میں نبی ہوں انا اللہ نذیر ہوں بشیر بس میرا یہ منصب ہے جیسے بنی اسرائیل میں صورت بنی اسرائیل میں فرمایا ہلکن کنت اللہ بشر الرسولہ میں تو بشر ہوں رسول ہوں بس یہ میرا منصب ہے وہ اللہ وہ ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا میں نف سے ہوں ایک نفس سے و منها بنایا اس, اس کا جوڑا لی تاکہ سکون حاصل کرے ڈانپ لیا اس کو من صحبت کی اس کے ساتھ حملا خفیفہ اٹھایا اس نے حمل ہلکا پلکا فمرت فسٹ چل رہی بھی اس کے ساتھ فلمت فلما اسخلت فسٹ فلم اس فس جب بو جل ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کو رب جو ہےندرس بچا ضرور ہم ہو جائیں گے من شکر کرنے والوں میں سے یہاں مراد کون ہے مراد ہے آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام بذات خود مراد نہیں ہے جن لوگوں نے یہاں لکھا ہے یہ ناؤزب اللہ عدم علیہ السلام مراد ہے یہ تو نبی کو مشرق قرار دے دیں گے ناؤز باللہ یہاں تو ایک مشرق کا ذکر ہوتا ہے یہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ جن کو اللہ نے ان کے دعاؤں کی بدولت اولاد دی اور اولاد دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک تہرایا بیٹا اللہ دیتا ہے اور وہ منسوخ کرتے ہیں کسی اور کے نام پر ان کا ذکر ہے یہاں پر آدم السلام تو اللہ کی رسول پیغمبر ہے اس کے بارے میں کیسا اللہ کہے گا کہ پکارنا شروع کیا فلما اتاحا فلما جب دیا ان دونوں کو صالحا تندرس بچا جالا جال بنایا ان دونوں نے اللہ کے لی شرکا شریک تھی ماں اس میں آتا ہوما جو دیا تھا ان دونوں کو اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَى أَمَّا اس جو اللہ سے مراد نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے اور اس حیات میں یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وہ خامن کے لیے سبب سکون ہے لے سکون لیکن اگر بیوی بی نا فرمان ہے تو پھر وہ سکون نہیں ہے پھر تو عذاب ہوتا ہے اس لیے یہاں میاں بیوی بی کا فلسفہ اللہ نے سمجھایا کہ چاہیے کہ بیوی بی میاں کے لی اور میاں بیوی بی کے سکون کا سبب بن جائے نہ کہ ایک دوسرے کے ایک جوئی کرے دوسرے کو لان تان کرے ایک دوسرے کو پریشان کرے خامن کو چاہیے وہ دیکھے بیوی بی بی کس بات پر ناراض ہوتے وہ نہ کرے بشرط کہ شریعت کے تقاضوں کے تحت ہو اور بیوی بی کو یہی چاہیے خاون کی کون سے باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں شریعت کے تقاضوں کے تحت اس سے اپنے آپ بچائے کون سے باتوں پر خوش ہوتے ہیں دوسرے کو خوش کرے شریعت کے تحت یہ سکون کا سبب ہے فرمایا آیوش رکون کیا وہ شریر رہتے ہیں ما اس چیز کو لاق لوشیا جس نے پیدا نہیں کیا کسی چیز کو جو کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں اس کو اللہ کا شریک تہراتے ہیں وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے گئے ہیں نبی کو شریک تیرائیں گے وہ پیدا کیا گیا ہے ولی کو شریک تیرائیں گے وہ پیدا کیا گیا ہے جنوں میں سے کسی کو شریک تہرائیں گے وہ پیدا کیا گیا ہے اگر فرشتوں کو شریک تیرائیں گے وہ پیدا کیے گئے ہیں اب کس کو شریک تہرائیں گے وہم یخلقون وہ تو خود اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ہے اب مخلوق اور خالق کو اکٹھا کرنا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے فرمایا وہ طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے مدد کا غلام گزم سرو نہ وہ اپنے مدد کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی بھی ایسی ذات کا نام لو جو اللہ کے ماں سیوا ہو اور دوسروں کا مدد تو کجا وہ تو دور کے بعد ہے اپنا مدد وہ کر چکے ہو وہ بتاؤ نبی نے کبھی اپنے مدد آپ کی ہے نہیں کسی ولی نے کی ہے نہیں چلو ہم سمجھتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا لوگ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اس نے کبھی اپنے مدد کیا ہے ثابت کرو اپنے فوجی نے خنجر کے ساتھ مار کر اس کو شہید کیا اپنے فوجی سے اپنا جان نہ بچا سکے وہ کیا مدد کرے گا اگر میرا تیرا مدد کرے تو حسن حسین کا کیوں نہیں کیا اولاد سے ہم ان کے لیے بڑھ کر ہیں نہیں یہ جو عقیدہ ہے شرکیاں آقیدہ ہے علی مشکل کشا ہے مشکل کشا صرف اللہ کے ذات مشکل کشا وہ ہوتے جس پر کبھی خود مشکل نہ آئے کیا اللہ کے ماں سے کوئی ایسا ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے ہر ایک پر مشکل آتے تو فرمایا وہ تو اوروں کا کیا اپنے نفس کا بھی مدد نہیں کر سکتے وہ ان تدم اگر آپ بلائے ان کو ہدا ہدایت کے طرف لایا تب نئی پیروی کریں گے تمہارے سواؤ علیکم برابر ہے تم پر ادا تم بلاؤ ان کو امن تم سامت خاموش رہو یہ کہ مشرقین کا یہ ادا کہ جب ان کو موحدین دعوت دیتے ہیں تو ہی سنت والے ان کو بلاتے ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اگر سنتے ہیں یا تو پہلے لڑنے پر آتے ہیں اور اگر ان میں کچھ دو سببوں سے کہ یا تو سنانے والے سے ڈرتے ہیں اسباب ایسا ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں سن لیتے ہیں یا پھر وقتی طور پر ان کو ڈین دیتا ہے کہ چلو ان کے خلاف ہم منصوبہ کریں گے تو خاموش ہو جاتے ہیں ورنہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو فرمایا ان کو اگر کہو دعوت دو یا نہ دو یا خاموش رہو یا ان کو دعوت دو ان کے لیے تو برابر ہے وہ سننا نہ سننا برابر تمہاری طرح بندے ہیں فتح تم بلاؤ ان کو پکارو ان کو فلبول کی جواب دے وہ تم ان کو تم سادین اگر تم سچے ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ مندون اللہ کی جتنے آیتیں قرآن میں آئی ہے وہ بتوں کے لیے ہے ہم کہتے ہیں اس آپ کا جواب دو اللہ فرماتے عبادت عباد سال حکم وہ تمہاری طرح بندے ہیں کیا بت ہمارے طرح بندہ ہوتے ہیں یا ہم بدھ بنے ہوئے ہیں کیا یا تو ہم بدھ ہیں یا بدھ بندہ ہیں نہیں اللہ فرماتے نہیں جن کے تم نے مجسمے بنائے ہیں ان کو تم اپنے خیال میں پکارتے ہو وہ تو تمہارے طرح بندے تھے جس طرح تم محتاج ہو اللہ کے فقیر ہو اسی طرح وہ بھی اللہ کے فقیر تھے اور اگر تم شک شبہ ہے اس مسئلے میں تو پکارو ان کو وہ تمہارے پکار کا جواب دے فرست رکھوں تمہیں جواب دے دے اگر وہ زندہ ہے تو میں بہا کیا ہے ان کے پیر جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں ام لہم ہے ہاتھ جس کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں لہم ہے ان کے جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں لہم ہے ان کے کان اسماؤ نبی جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں خلی دو شرکا فرما دیجیے اے نبی بلا لو اپنے شریکوں کو تمکی دونوں پھر میرے اوپر چال چلاؤ جو بھی تم چاہتے ہو فلاں مجھے مولت نہ دو اس میں ایک مانا تو یہ جن کو تم نے بنایا ہے چلو تم نے ان کے لیے ہاتھ بھی بنا دیے پاؤں بھی بنا دیے انکے بھی بنا دیے لیکن کیا وہ ہاتھ جو تم نے ان کو بنا کر دیے اس کے ساتھ وہ پکڑ سکتے ہیں دم ہے ان میں کیا وہ ٹانگے جو تم نے ان کے لیے بنا رکھی ہے ان کے ساتھ وہ چل سکتے وہ تو بدھ ہے یا جو تم نے ان کے لیے کان بنائے ہیں مجسمے بنا کر ان کے کانوں میں یہ قوت ہے کہ سن سکے نہیں یا دوسرے معنوں میں اگر اللہ کی ولیوں کا ذکر ہے اللہ کی نبیوں, نبیوں کی پکارنے کا ذکر ہے تو وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی وجود دنیا میں اللہ کی ولیوں کے وجود تو دنیا میں گل سڑ جاتے ہیں مٹی کے اندر ہاں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے وجودوں کو جسموں کو اللہ نے زمین میں محفوظ کیا ہے لیکن کیا ان میں وہ قوت اور طاقت ہے جو چل سکے پھر سکے بول سکے سن سکے نہیں فرمائے جب نہیں ہے تو پھر یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے ہاں تمہارا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی داٮٔ توحید کا دعوت دیتا ہے نا تو مخالفین توحید کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا گستا ہے صبر کرو اللہ کے ولی اس کے ساتھ دیکھیں گے اللہ کی ولی ان کو تکلیف دے دیں گے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو پلی دو شرکا فَلَا ذرون اگر تمہارا خدا ہے نا کہ توحید کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کے ولی مجھے تکلیف دیں گے اور تم جو اپنے خیال میں بزرگ بنائے ہوئے ہو وہ میرا نقصان کر دیں گے سب کو بلاؤ اور مجھے کسی قسم کا مولت نہ دو سب کو بولو کہ میرے خلاف جو بھی کرنے کر لے ولی اللہ اللہ یقین ولی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ہے نزل الک جس نے نازل کی ہے کتاب یقیناً ان ولی بے شک میرا ولی اللہ وہ اللہ تعالی ہے الذي نزل الكتاب جس نے نازل کیا ہے کتاب وہ ہے تولى الصالحین اور وہ صالحین کا کارساز ہے۔ ہمیں وہ کارساز چاہیے جو ہمیشہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا لا احب العاقلین جو پناہ ہو جاتے ہیں میں ان سے کیا محبت کروں مجھے تو وہ چاہیے جو ہمیشہ ہو۔ رات کو بھی مجھے ضرورت پڑتا ہے دن کو بھی پڑتا ہے۔ وہ مجھے چاہیے جو الحي القيوم تمہارے والے تو کبھی نظر آتے کبھی نہیں ان میں تو جان بھی نہیں وہ تو سن بھی نہیں سکتے یہاں آیا اللہ بے شک میرے کارساز کتاب کو نازل کیا ہے کیا تمہارے الہو نے کوئی کتاب نازل کی ہے نہیں یہ تو صرف میرے رب نے کیا ہے اور فرمایا کہ تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ صالح وہ تمام صالحین کا کارساز ہے سازی کرتا ہے وہ سب کا ودینہ بو لوگ تد او نندو جن کو تم پکارتے اللہ کے ما سیوا نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری امداد مدد کے وہ اپنے نفسوں کے مدد کر سکتے ہیں نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے نہ اپنے نفسوں کے کر سکتے اگر تم ان کو بلال خدا ہدایت کی طرف لا یس تو وہ سنتے نہیں ہے وہ تراہم دیکھتے ہیں آپ ان کو ضرور نہیں گا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے طرف سرون حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اس میں دو باتیں ایک تو یہ جن کو انہوں نے بنایا ہے ان کے لیے انکے بھی بنائے ہوئے ہیں تب بت کو تم دیکھو وہ ہر ایک بات آپ کے طرف دیکھتا ہے اس کے انکے کھلے ہوئے لیکن ان کو نظر تو نہیں آتے لائیو سرون ان میں دیکھنے کی سکت قروت تو نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر ان کے کوئی ایسی ذات ہے کہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو اول تو وہ آپ کے بات سنتے نہیں ہے اگر سن بھی لیتے ہیں آپ کے طرف دیکھتے ہیں وہ تراہ ہوں گے ضرورے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھتے نہیں کیا مطلب وہ اتنے تیش میں ہوتے ہیں اتنے جوش میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اس دعوت پر کان اور انکے نہیں لگاتے آپ کے باتیں ان کو لگتی نہیں ہے جس طرح ان کے دل کو نہیں اترتی ہے اسی طرح ان کے انکوں میں وہ ہدایت دیکھنے کی قوت طاقت نہیں ہے سلب ہو چکی ہے فرمائے وہ برباد موڑ پر کھڑے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے تربیت دی ہے کہ دائی کو چاہیے دعوت کے میدان میں ان شفتوں کو اپنائے امر بل عرف اختیار کرو درگزر کو وہ امر بل اور حکم دو نیک کام کرنے کا وہ رضا اور جاہلوں سے اعراض کرو جسے صورت فرقان میں فرمایا تبہم الجاہلام جاہل جب آپ سے مخاطبہ کرے تو آپ درگزر کے لیے سلام کہو یہ نہیں کہ ان کے خوش آمدید کے لیے سلام ہے درگزر کا سلام ہے تو فرمایا کہ درگزر کو اختیار کرو اور اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہو کہ نیک عمل کریں اور ہر نیک عمل کو کہتے ہیں اس میں اخلاق بھی داخل ہے لوگوں کو کھلانا پلانا دعوت دینا درگزر کرنا یہ سب اس میں داخل ہے وہ انما نگر میں شیتوان ہے اگر ابارے آپ کو شیتان نظر کے ساتھ فستا بس بنا طلب کرو تم اللہ کے ساتھ یقین وہ خوب سننے جاننے والا ہے دعوت کے میدان میں یہ پریشانی آتی ہے کہ جب انسان دعوت دیتا ہے شیطان آ جاتے اس کا طریقہ کار وہ یا تو دعوت کے دوران آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو کوئی ریا میں ڈالے گا اور تم تو بڑے مولوی ہو بڑا جوش ہے تیرا لوگ بڑے آپ کی طرف متوجہ اب بڑے علامہ ہیں آپ کی اس دعوت کو بالکل برباد کر دے گا یا وہ آئے گا آپ کو ایسے جملے بولے گا یہ بولو تم ایسے شیطانی الفاظ تیرے دل میں ڈالنے کے زبان پر لانے کی کوشش کرے گا کہ جو تمہارے سامعین ہے سامعین کو پر جو دعوت کا اثر پڑتا ہے وہ نہ پڑے تو جب دعوت کے موقع پر شیطان تیرے پاس آ جائے اب اس میں دوسرا صورت یہ ہو سکتا ہے انسی شیطان تیرے دعوت کی موجودگی میں کوئی انسان ایسا آ جائے گا جو ہے حقیقت میں شیتان جنت ونس تو وہ تمہیں ابارنے کی کوشش کرے گا کہ تم کوئی ایسا جملہ بورو یا ان کے ساتھ تم الجھ جاؤ تاکہ تمہاری یہ دعوت برباد ہو جائے تو یہ وس جتنے بھی ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے فرمایا ف پنا طلب کرو اللہ کے ساتھ وہ خوب سننے جاننے والا ہے ان الدینہ بے شک بولو جو ڈر گئے مارا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ادامت سا ہوں جب پہنچ جاتے ان کو کوئی وسوسہ شیتان شیطان شیطان کے طرف سے طائفہ کوئی طائفہ شیطین کی طرف سے کوئی ان کو وسوسہ پہنچتا ہے تذک تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فیضا ہوں تو اچانک وہ باشعور ہو جاتے ہیں مبصر کہتے ہیں نا سمجھدار تیز طراز شخص باشعور انسان جس طرح کہتے ہیں نا یہ مبصرین ہیں مبصرین کا کیا معنی ہوتا ہے وہ اس پورے عنوان پر تبصرہ کر سکتے ہیں اللہ فرماتے جب اللہ والے بندوں کے پاس شیاتی آتے ہیں اور ان کے دعوت کو برباد کرنے کے لیے ان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ان کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو تذک وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو فائدہ ہوں ممسرون اچانک وہ سوجھ بوجھ اختیار کر لیتے ہیں مانا اللہ کے یاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ایسے باتیں ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں اخوان ہوں یا ان کے بھائی جو شیاتین ہیں یہ مدونہ کھینچتے ہیں ان کو فلغی سرکشی میں گمراہی میں ثم پھر وہ کمی نہیں کرتے ہیں مانا لوگ جو شیاتی کے دوست بن جاتے ہیں تو شیاتی تو ہر وقت جب چاہے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کرتے ہیں اور گمراہ کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے وحیدال اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس بے آیت کون سے نشانی جو وہ خود طلب کرتے ہیں تجھ سے اپنی مرضی کی نشانی کہتے ہیں وہ لولج اجتباع کیوں نہ نے نے اس کو کیوں نہیں کیا اس نشانی مزے کو لے کر کیوں نہیں آئے کل آپ جواب دے دی دیجیے ان نما یقیناً میں تو پیروی کرتا ہوں ماں اس چیز کے یو ہائے ربی جو وحی کی جاتی ہے میرے طرف میرے رب کی جانب سے ہاں رب کم یہ دلائل ہے روشن تمہارے رب کے طرف سے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ رحمتن ہے رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مراد یہ کہ وہ اپنی مرضی کے دلائل چاہتے ہیں معجزات تو اے نبی اب ان سے کہو کہ میں جو لایا ہوں وہ کیا ہے قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے فرمائے اس کو کب تم نے مانا ہے میں تو اللہ کے وہی کی پیروکار ہوں موجزات لانا اپنے اختیار میں نہیں ہے ہاں رب یہ جو میرے پاس دلائل ہے معجزہ ہے یہ قرآن کریم لیکن کن کے لیے ہیں جن لوگوں کے اندر ایمان ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے وہ اضافہ الْقُرْآنُ و جب پڑھا جائے قرآن کو فستا میں سنو اس کو ہم سے کیے جاؤ صورت فاتحہ میں چند باتیں ہم نے بتائی تھی اس حوالے سے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر زیادہ تفصیل آدمی نہیں بیان کر سکتا ہے اس آیات کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اخبار ہے بعض نے کہا ہے اس کا نزول ہوا ہے جمعے کے خطبے کے لیے جمعے کے خطبے کے دوران خاموش رہو بعض نے کہا ہے کلام کے لیے نماز میں لوگ باتیں کرتے تھے اللہ نے یہ آیات اتاری قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو خاموش ہو جاؤ باتیں نہیں کرو بعض نے کہا یہ سب کے لیے شامل ہے باتیں بھی اس سے مراد ہے کوئی امام کے پیچھے کت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے مراد ہے جمعہ کا خطبہ بھی اس سے مراد ہے اس آیات کے مخاطب ویسے تو سارے مسلمان اس کے مخاطب ہیں کیونکہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے آیا ہے کفار کے لیے تو نہیں آیا ہے ہاں کفار کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے لیکن جو لوگ اس کو قبول کرتے وہ مسلم بن جاتے تو پھر قرآن کریم کے ماننے کا وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں قرآن زیادہ اس کو مخاطب کرتا ہے تو اگر اس سے مراد کافر بھی ہو مسلم بھی ہو سب ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس آیات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کی جہری نمازوں میں بھی صورت فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا لا تک رب من القرآن ازا جہر تو مت پڑھو کچھ بھی قرآن میں سے جب میں جہر سے کراک کروں الا بے ام الق مگر قرآن کے ماں پڑھو فَإنَّهُ لَا لَمْ <بِحَا> اس لیے کہ جو بھی کرت نہیں کرے گا اس فاتح کے ساتھ تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہم اس بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس بارے میں مخالفت کرے تو آپ ان کے سامنے دو باتیں رکھیں ایک بات یہ کہ کیا قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ایسی تلاوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے مختص کیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو کوئی بھی چاہے وہ کتابوں میں کچھ بھی لکھ چکے ہو کہ مدہم متان بس یہ پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی لیکن وہ عوام کے سامنے نہیں کہتے تو اللہ لانہ وہ کہیں گے ہاں ہے کون سی صورت ہے کہتے صورت ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اچھا دلیل کیا ہے دلیل قرآن علیہ اسلام کی وہ حدیث ہے لا صلی الا اللہ وفات کتاب نماز نہیں ہوگی مگر فاتح کے ساتھ ہوگی تو پھر پھر کہتے نہیں یہ مختی کے لیے نہیں ہے یہ امام اور منفرد کے لیے جو امام ہے اور اکیلا پڑھنے والا ہے اچھا اس حدیث میں یہ لفظ کہاں ہے اس حدیث میں تو اللہ صلاح تو اللہ و کتاب نماز نہیں ہوگی مگر فاتحہ کے ساتھ ہوگی اب جب کسی حدیث میں یہ تخصیص ہے ہی نہیں کسی بھی حدیث میں دنیا کے کسی بھی کتاب میں ایسے کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ مت پڑھو جبکہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی احادیث میں یہ لفظ ہے کہ جب میں فا... کرد کر رہا ہوں جہری یعنی کہ سری سرری میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن جہری نمازوں میں جب میں جہر سے کرت کروں تو اللہ تقرب ابن القرآن زا جہر تو اللہ امن قرآن مگر صورت فاتحہ ضرور پڑھو یہ بداود میں بھی ہے کتاب القرت میں بھی عدیث ہیں سنم دار قطنے میں بھی ہیں اور امام بحقی نے اس کو کتاب القرت میں بھی نقل کیا ہے اور سنو نے میں بھی نقل کیا ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ ہے علماء نے مختلف اس کے کی جمع کیے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس آیات کے اندر ددے کو ظاہرا جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو نا لیکن جب نہ پڑھا جائے تو کیا کرو جہری نماز ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرو اب سننے کا کیا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھا جائے تو یہ عموم پر ہے نا عموم جب بھی پڑھا جائے تو فجر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے لوگ پیچھے صفوں میں کڑا ہو کے سنت پڑھ رہے ہیں سنت میں کیا کرت نہیں ہوتے سنت میں تو انسان تشہد پہ پڑھتا ہے کرت پہ سب کچھ مسجد میں کڑا ہے سنتے پڑھ رہا ہے اور آگے جماعت ہو رہی ہے فجر کے اس وقت یہ آیات کسی کو یاد نہیں ہوتے کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو جبکہ وہاں اللہ کے نبی کا صریح منع موجود ہے صحیح مسلم کے روایت ہیں فلاح سلاحت مکتوبہ جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فرض نماز کی وہاں اللہ کے نبی کی اس عدیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کریم کی اس آیات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے مولوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ بس تمہیں تشود بھی مل جائے تو تب بھی سنت پڑو بھائی دلیل کو پوچھو دلیل تو ان سے پوچھو میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو کہ آپ کسی عالم سے یہ پوچھو کہ میں آیا ہوں ایسے وقت میں کہ ظہر کی نماز میرے سے نکل گئی ہے اور میں آصر کی نماز میں آیا ہوں اور آصر کی جماعت ہو رہی ہے تو میں اپنے زہر والی جماعت والی نماز جو میرے رہ گئی تھی فرض وہ میں اس مسجد میں پڑھ سکتا ہوں وہ کہیں گے نہیں جماعت ہو رہی ہے آگے تو میں کیا کروں کہتے تم جماعت کے ساتھ مل کر اثر کی نماز پڑھو عام مولوی یہ دے دیں پھر کہتے اس سے جب فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد آپ نے زہر والی نماز پڑھو ہم کہتے دیکھو یہاں فرض نماز ہے لیکن تم نے اس کی فرض نماز کو جماعت کے ہوتے ہوئے اس کو اجازت نہیں دی اس کی فرض نماز جو رہ گئی ہے زہر کی تم نے اس کے فرض نماز کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاح تبار صلاح العصر عصر کے نماز کے پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی اب وہ کیوں پڑھے گا اب وہ زہر کے وہ قضا نماز کیوں پڑھے گا اس لیے کہ تم نے ان کو اجازت دے دی تو اب جائز ہو گیا یہاں تم فرض نماز کے جماعت ہوتے ہوئے اس کو فرض نہیں پڑھنے دیتے ہو اور فجر کے سنتیں پڑھتے ہوئے اس کو فرض کی موجودگی میں سنت پڑھنے کا حکم دیتے ہو یہ کتنا ظلم ہے یہ کتنی زیادتی ہے